السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جو ہے وہ ہم جس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں وہ حکومت کی پہچان کا چیلنج اور قرآن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آسان انداز میں اپنا مدعا بیان کر سکوں اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت آج کا مسئلہ جو ہے نا وہ شناخت کا مسئلہ ہے آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ شناخت کا مسئلہ آئیڈینٹیٹی کا مسئلہ آئیڈینٹی کرائسز ہے آج کا دور جس میں مشینیں ہیں جو چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کے اندر مصروف عمل ہیں ڈرائیور ڈرائیونگ کرتے ہوئے کس کیفیت میں مشینیں چیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیا صورت حال ہے یہ اچھا ڈیٹیکٹ کیا مشینوں نے اور کہا کہ وہ ہو یہ تو ڈرائیونگ کرتے سو رہے ہیں ان کو فوری طور پہ میسج آنا چاہیے کہ یہ صاحب سائڈ پہ کر تھوڑی دیر سو جائیں پھر ڈرائیونگ کر لیں کووڈ کے, کے دور کے اندر تو بھی بہت تھی کہ ایک کہ ایک نئی فیلڈ کی جو ہے وہ ماسک کے پیچھے جو ہے وہ کون سا آبے ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے طلبہ کلاس میں لیکچر دیتے وقت کس کیفیت میں لیتے وقت کیا وہ سو رہے ہیں کیا وہ جاگ رہے ہیں کیا وہ مسکرا رہے ہیں یا جمایہ لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ مشینز کا معاملہ ہے کہ مشین جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کریں پکچرز کو دیکھتے ہوئے ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اسی طرح مشین اور بھی بہت سی چیک کرنا کی کوشش کرتی ہیں لونز کی درخواست آتی ہے بینکس کے اندر بینکر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پروفائل چیک کرے اور بہت ساری درخواستیں ہوتی ہیں تو وہ الگورتم کو دے دیتا ہے الگورتم آپ کے پروفائل کو دیکھ کر بتا ہے کہ آپ قرضہ کھا جائیں گے یا قرضہ واپس کریں گے تو پہلی فلٹریشن جو ہے مشین کر دیتی ہے اسپیم ڈیریکشن ایک مشہور جو ہے وہ اپلیکیشن ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ای میل کی شناخت یہ ای میل جو ہے وہ سپیم ہے یا پھر جو ہے وہ جینون ہے وغیرہ وغیرہ تو شناخت کے مسئلے کا ہر دور کے اندر سامنا رہا ہے لیکن آج کے دور میں ہم مشینوں کی مدد سے جو ہے وہ اپنے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت بچائیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ جو ایسے ہوں گے جو کہ حل طلب ہوں گے یا تحقیق طلب ہوں گے تو اس کو پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے تو پرانے زمانے بھی جال سازی تھی پرانے زمانے جال سازی تھی پہلے بھی جو ہے وہ سونا ایسا بنایا جاتا تھا کلرنگ کر کے لیکن آج کا دور سب پر بازی لے جانے والا دور ہے جالی آواز ہے جالی تصویر ہے جالی ویڈیو ہے آج کل اس کو ڈیپ فیک کہتے ہیں ہم جنریٹ وے آئی کا دور ہے اے آئی جو ہے پہلے ڈیٹیکٹ کرتی تھی اب جنریٹ کر رہی ہے تو اور پھر جالی خبر یہ سب چیزیں جو ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں میں یہ کیوں باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع اشقا ہے حق و باطل کی پہچان کا چیلنج اور قرآن اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشینوں نے باطل کو مزید امپاور کر دیا ہے اگر اس نے حق کو امپاور کیا ہے تو حق کی جتنی طاقت ہے اس لحاظ سے اس اس کچھ امپاورمنٹ ملی ہے لیکن باطل غیر معمولی طور پر امپاور ہوئے ظلمات جو ہے وہ بہترین طریقے سے یا بھرپور طریقے سے آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ مشینز کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور حق و باطل کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کا ہے نور کے مقابلے میں ظلم ظلمت نہیں ہے پرانے حقیم کہتا ہے نور کے مقابلے میں ظلمات ہیں اور ڈارک شیڈ ہے یا لائٹ شیڈ ہے گری ایریا بہت بڑا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ الحق جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہ آپ کو وائٹ سینس میں نظر آئے گا اور الباطل جو ہے وہ آپ کو بلیک سینس میں نظر آئے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں الحق کو وائٹ پیور وائٹ سینس میں نظر آنا چاہیے اور الباطل کے بہت سارے شیڈز ہوں گے لیکن صورت حال ہے کہ روپجنڈے کے نتیجے الحق کو بھی جو ہے بلیکش کر دیا جاتا ہے اور شناخت بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اب ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں, اس کے اندر ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے فیک حق کا میں نے کے سامنے فیک جو ہے وہ امیجز کی بات کی فیک ویڈیوز کی بات کی فیک نیوز کی بات کی اب ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ فیک حق ہے تو فیک حق ہے تو اس کا مطلب ہے یہ باطل ہے لیکن وہ حق کے روپ میں ہمارے سامنے آیا ہوا ہے بھائی. وہ جو اٹالین پروورب ہے ڈک لس لائک ار ڈک اٹ مسٹ بی ار ڈک لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ سب کیے وہ کر رہی ہوتی لیکن وہ ڈک نہیں ہوتی ہے ہمارے سامنے یہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ, آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید مسیح دجال کا ہمارے دور میں خروج ہوگا مسیح دجال جو ہے وہ کلائمکس ہے فیک حق کا اور جو ہے وہ مسیح دجال کلائمکس ہے کہ وہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو جو ہے وہ بے وقوف کرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے اس کو سمجھیں گے کہ یہ واقعی پیور عیسیٰ علیہ السلام ہے حالانکہ وہ پیور دجال ہوگا جال جو ہے وہ کیسے آئے گا حرقی علیہ السلام کی شناخت کے ساتھ دنیا میں آئے گا حرقیسی علیہ السلام کی آئیڈینٹی لے کر وہ دنیا میں آئے گا کہ میں حرقی علیہ السلام ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کہیں کہ اصلی ہے جالی حق ہے یا باطل یہ بیسک پرابلم ہے اگر وہ ایسی چیزیں کر کے دکھائے گا جس سے ہماری نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی او ہو یہ صاحب تو اتنے عظیم ہیں کہ یہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں یہ صاحب تو پتا نہیں کیا کیا جس کو چاہیں جو ہے بارش جب چاہیں بارش برسا دیتے ہیں جب یہ کر دیتے ہیں تو وہ افراد جو دنیا پرست ہیں جن کی نگاہیں ظاہر بھی ہیں وہ تو ایسے فرد کو دیکھ کر جو ہے وہ پہلے ہی سرنڈر کر دیں گے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن پاور کو اپنی انٹلیکٹ کو اور بولیں گے یہی اسلام یہی خدا نے بھیجا تھا ان کو یہ منظر ہے نیٹ نیٹفلکس کی فلم ہے مسایا مائیکل پیٹرونی کی جو آسٹریلی آسٹریلین میں آسٹریلیا میں رہتے ہیں صاحب نا مائیکل پیٹرونی میرا خیال تو میرا اس پر پورا جو ہے وہ اس پورے نیٹ فلکس کی سیریز پر جو ہے ایک لیکچر بھی ہے جس میں میں نے آئیڈیا کا کیا آئیڈیا ہے اس فلم کا بیسک یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کس روٹ سے دنیا کو کنٹرول کرنے جائیں گے اس فلم کا ایک آئیڈیا لیکن درمیان میں یہ فلم ختم ہو گئی سیزن ون پہ اور سیزن ٹو کا آ نہیں پایا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آ, ہم جس طرف موضوع بات کرنے چلیں گے حق و باطل کی پہچان کا چلیں تو اس کا کلائمکس جو ہے وہ مسیح دجال ہوگا مسیح مگر وہ دجال مسیح جھوٹا مسیح لیکن جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں لگتا ایسا ہے کہ یہ مسیح دجال شاید ہمارے دور میں فروج کرے گا اور جو ہے وہ ہمیں اس کو فیس کرنا پڑے گا تو ہمارے لیے یہ بڑا ایشو ہوگا کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ مسیح دجال ہے کہ نہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اگر ہم پہلی بات کریں اتنا بڑا چیلنج سامنے ہے جھوٹ کی دنیا ہے دھوکے کی دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر حق و باطل کی تمیز ممکن نہیں ہے اسی ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں اللہ ورزقنا حقم ورزنا اطتبا وار ورزقنا ورژنا اے اللہ حق و حق صورت میں دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفی فرما اور ہمیں باطل کو باطل کے روپ میں دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق ہے ایسا ملتبست ہم اس سے گمراہ ہو جائیںڈنگ سو ڈیٹ وی ول نوٹ بی اور یہ بھی ہمیں سکھائی گئی دعا کہ اللہ ہمارے کیا. اور ہمیں ویسے ہی دیکھا جیسا کہ وہ ہیں اسی طرح جس طرح اللہ وقہ والی دعا ہے تو اس کے اندر یہی فرمائے گی کہ اللہ وقہ برزنا اتباح تو یہ ساری دعائیں بہرحال جو ہے وہ اس طرف ریفر کرتی ہیں کہ حق کو حق دیکھنے کی توفیق قطع فرما طاقت نصیب فرما اور باطل کو باطل کی حیثیت سے پہچاننے کی آئیڈینٹیفکیشن پاور اس بات کی اندر ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کیپیسٹی پیدا ہو جائے کہ ہم حق کو حق کی حیثیت سے دیکھ سکیں اور باطل کو باطل کی حیثیت سے پہلی تو بات یہ ہو گئی دعا کی بڑی اہمیت ہے اس کے بغیر ہم یہ چیلنج کہ حق و باطل کو پہچان کے درمیان جو ہے وہ تفریح کر سکیں یہ ہم نہیں کر پائیں گے علامہ شدت کی چیلنج کی شدت کے معترف تھے ان کی مشہور زبانہ نظم طلّہ اسلام کے ہیں گے جہاں بانی سے دشوار دشوار تر جہاں بانی سے دشوار تر کارے جہاں بینی جگر خو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چبن میں دیدہ بھر پیدا اب آپ دیکھیں نظر کا مسئلہ ہے دیداور جو ہو اس دیدار کی کیا خصوصیات ہو وہ دیداور دیکھنے دیکھنے کے قابل ہو کہ وہ حق کو حق کو کی سے دیکھ سکے اور باطل کو باطل کی سے دیکھ سکے اور قوم کو حق کو حق دکھا سکے اور باطل کو باطل دکھا سکے یہ دیدا وری جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں دیدا ورنہ جہاں بانی شاید بہت آسان کام ہے لیکن جو ہے وہ جہاں بینی جہاں کو صحیح حیثیت سے دیکھنا جہاں میں پہچاننا دنیا میں کون کیا حق ہے کیا باطل ہے یہ ذرا زیادہ دشوار ہے اور اس کے لیے جگہ خوں تو چشم دل میں ہوتی نظر پیدا تو یہ اس کے لیے بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے بہت چیزوں کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے پھر جا کر جو ہے وہ چشم دل میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نظر اچھا حق و باطل کی شناخت مزورات کے امپلیکیشن کیا ہے اگر حق و باطل کی شناخت کر لی تو اس کے بعد کیا ہوگا حق کا ساتھ دینا پڑے گا سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ حق و بازن کی شناخت اگر کر لی تو اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری آ پڑتی ہے کہ حق کا ساتھ دے اور حق کا ساتھ دینے کے ساتھ شہادت حق کرنی پڑے گی شہادت حق کا فریضہ انجام دینا پڑے گا بھائیوں یہ لوگ یا یہ بھائی حق پر ہے اس کا ساتھ دو میں اس کی شہادت دیتا ہوں اور قطمان حق سے بچنا ہوگا جب جان لیا حق ہے تو پھر حق کو چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ, ہیں, یہ ہے کہ اور باطل کو اگر پہچان لیا ہے تو حق کے ہاتھ ساتھ کھڑے ہونا اور باطل کے خلاف کھڑا ہونا یہ اس کی فطری جو ہے وہ کانسیکوینس ہے اچھا اب اس موضوع کے والے سے مختلف ہیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ بھی ہے. تو اس موضوع کے وارے سے میں مختلف ایشوز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور یہ تناظر ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ہپ اور باطل جو ہے گڑمٹ ہو جاتا ہے مثلا میں آپ کے سامنے یہودیوں کا تصور شیطان رکھتا ہوں نا ایک اسلام کا تصور شیطان ہے اور ایک یہودی کا تصور شیطان ہے یہودی و تصور شیطان میں کیسی باتیں آتی ہیں فار جو فیتھ شیتان پرپز seducing men away from God poses no problem because بیکوز is only an agent of God تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر شیطان جو بہتا ہے انسان کو کیونکہ شیطان خود گوڈ کا ایجنٹ ہے شیتان از ون آف دا مینی اینجلس مینشنڈ ان دابل شیطان تو ایک فرشتہ ہے جو کہ بائبل کے اندر مینشن کیا گیا تھرو آؤٹ دا بائبل اینڈ اینجل از اے گاڈ ہریز آؤٹ از نوٹ ون ایگزامپل وی آر این اینجل شیتان انکلوڈیڈ ایور اپوز از گاڈ تو شیطان کے متعلق تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے اور شیطان نے خدا کی ول کی کوئی مزاحمت نہیں کیے شیطان اگر ہمیں بہکارا ہے تو خدا کی ول کے مطابق بہکارا بح... ہے مخالفت میں نہیں بہکارا ان سینس شیطان از ایجنٹ اینڈ ہیز نو فری اور انڈیپینڈنٹ ایگزٹینس اب یہ تصور ہے نو فری ول شیطان کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہے شیطان کی تو کوئی انڈیپنڈنٹ ایگزٹنس ہی نہیں ہے شیطان تو اللہ کے حکم اللہ کی منشا اللہ کے اذن آپ کچھ بھی لفظ کہہ اس کے مطابق انسانوں کو بیکار ہے تو شیطان برا کم ہوا تو یہودیوں کے تصور شیطان کے جو نتائج برپا ہوتے ہیں یا بپا ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں شیطان بے تو اپنی ڈیوٹی دینے میں مصروف ہے شیطان کہاں سے ہمارا کھلا دشمن ہو گیا شیطانی قوت بھی اصل میں رحمانی قوت ہے زیادہ یہ بات کہ شیطان اپنے فرائض انجام دے رہا ہے آپ بہرحال اس کی بات نہ مانیں لیکن شیطان کو برا کہنے کی ضرورت نہیں شیطان اپنی آن ڈیوٹی ہے آپ اس کی بات نہ مانیں شیطان تو خدا کے حکم کے مطابق یہ کام کر رہا ہے یہ تصور شیطان اگر یہودیوں کا ہو تو اس کے نتائج یہ برپا ہوتے ہیں شیطان انس اب ہم بات کرتے ہیں شیطان جن جو ہے ہم تو شیطان جن کہتے ہیں نا یہ لوگ شیطان فرشتہ کہہ رہے ہیں اب شیطان فرشتوں کو یہ سپورٹر جو شیطان انس ہیں انسان شیطان وہ بھی بےچاروں کا کیا مسئلہ آئی گئی اگر وہ بھی تو اس شیطان کی جو کہ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے، اس کی اسسٹنس کر رہے ہیں معاہد کر رہے ہیں اس کے فریضے کے انجام دہی میں تو ان بیچارے شیطین انس کو ہم کیوں کہیں ان کے اندر کیا خرابی ہے اگر شیطان جن کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے شیطان فرشتے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے تو شیطان انسانوں کے اندر کیا خرابی پیدا ہو گئی یہ بات نکلتی ہے اس کا مطلب تو یہ تو حق اور باطل سارا معاملہ ہی مشتبہ ہو گیا صرف ایک فلاسفی تصور شیطان کے بدل جانے سے ایک اور تصور آپ کے سامنے رکھتا ہوں فوج کی مشقیں ہوتی ہیں فوج مشقیں کرتی ہے اپنے تو فوج کا ایک حصہ دشمن فوج میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے فوج کو فوج کے اس حصے کی جو کہ دشمن فوج میں تبدیل ہوتا ہے اس کی اپنی افادیت ہوتی ہے تو تصور دنیا کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے حق و صوفیا با... یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بعض بہکے ہوئے کہ حق و بادل کا مارکا تھوڑی ہے بلکہ ایک مشق والا معاملہ ہے برے لوگ بھی اللہ کی اس فوج سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ جو ہے وہ پریکٹس کرانے کے لیے بری بن گئی ہے اور اس مشق میں خدا غیر جانبدار ہے حق و باطل کوئی چیز نہیں ہے ایک مشق کی طرح کی ایکسرسائز ہے جس میں کوئی تھوڑی دیر کی باطل بن گیا اور کوئی حق بن گیا ہے اس مشق کے اندر خدا غیر جانبدار ہے تو گویا باطل جو ہے وہ حق ہی کی ایک شاخ ہے گویا باطل حقی کی اشار ہے ابھی حق اور باطل گویا کے دو جڑواں بھائی ہیں دونوں جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے جو ہے ڈسکشن کر رہے ہیں کافی کپ کے سامنے یہ وہ تصور ہے جو کہ بہت بڑے بگاڑ کا سبب ہوگا اگر یہ مان لیا جائے تو پھر چیزیں کچھ نہیں چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں جدوہدی کی کوئی حیثیت نہیں ہے حق اور باطل تو جڑواں بھائی ہیں ایک اور ایشو جو ہے وہ مسئلہ جو ہے بنتا ہے کہ ہم ایک اس سم میں جاتے ہیں اب میں ایک, اب آپ سے سوال پوچھوں گا اب ریڈی میں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں ایک جملہ ہے حق سے اہل حق کو پہچانو حق سے اہل حق کو پہچانو یا اہل حق سے حق کو پہچانو آپ میں سے کون جو ہے وہ پہلے جملے کے حق میں اور آپ میں سے کون جو ہے وہ دوسرے جملے کے حق میں آپ کو uh, uh, بھائی آپ ان کو موقع دیں یا ہیڈ ریس کر کے جواب دیں کس جملے سے آپ متفق ہیں حق سے اہلیہ کو پہچانو یا حق حق سے حق کو پہچانو ہم کمر بھائی آپ کچھ کر سکتے ہیں جی شہز ذرا سا اس کو, کو انموٹ کر دیں گے سب کو السلام علیکم اللہ کمرے میں جی جی کر دیں سب تو حق کو اہل حق سے پہچاننا اور اہل حق سے حق کو پہچاننا میں کون سی بات درست ہے یا دونوں باتیں درست ہیں حق سے اہل حق کو پہچاننا جی یہی یہی درست لگ رہی ہے کیونکہ اہل حق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پہ ہو اور اگر ہم صرف اہل حق کو ہی دیکھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم کنفیوز ہو جائے ویری گڈ حق سے اہل حق کو پہچان حق سے اہل حق کو پہچاننا نا یہ بنیادی آ, جو ہے وہ کرائیٹیریا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ اہل حق ہے یہ جو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ حق ہوگا بھائی یہ اسٹیٹس صرف انبیاء کو حاصل ہے اہل حق اور حق میں اگر کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی تو انبیاء ہیں بقیہ ہم جیسے افراد ہیں بن... ہم اہل ہم دعویٰ کریں اہل ہونے کا اور ہم وہ کام کریں جو حق نہ ہو تو یہ اہم ممکن ہے چنانچہ اسٹینڈرڈ یہ ہے قرآن اور حدیث ہے سننا ہے اس کے نتیجے اس, کی... اس کی روشنی میں ہمیں پہچانا جائے گا کہ ہم صحیح رخ پر ہیں کہ نہیں ہیں ہم صحیح راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اہل حق سے حق کو پہچانا جاتا ہے پہلے ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے پہلے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ حق پر ہے اور پھر اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے ساری ہوتی ہے تو اس ریفرنس انجینئرنگ کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ مینپولیشن ہوتی ہے جو ہے وہ حقائق کی مینپولیشن ہوتی ہے قرآن و سنت کی حدیث کی اور قوم دھوکا کھا جاتی ہے قوم جو ہے وہ چاہتی ہے قوم ڈسکو دین چاہتی ہے تو ڈسکو دین والے قیادت کو پہچاننا چاہتی ہے اور ڈسکو دین والی قیادت کو جو سمجھیں کہ اپریشیٹ کرتی ہے اس کے اس کو جو ہے وہ جو سمجھیں کہ لیجیٹمائز کرتی ہے اس کو اس کے حق میں دلیلیں لے کر آتی ہے کیونکہ اس کا اپنا مزاج ایسا ہے یہ وہ چیلنج ہے جو کہ ہمیں معاشرے میں درپیش ہے تو صرف ایک مقام ہے جو انبیاء کا مقام ہے وہاں اہل حق حق ہے لیکن آپ خوب جانتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اللہ نے تمبی کی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو اپنے رویے کو یا اس معاملے کے اندر آپ سے پہچان میں غلطی ہوئی ہے آپ کو یہ درست کرنے کی ضرورت ہے لیکن حق سے اہل حق کو پہچانا جائے گا اہلے آپ کو پہچاننا ایک جو ہے وہ غلط راستہ ہے بقی افراد کے عمل کو ان کے اعمال کو کتاب اور حدیث کی میزان پر سولہ جائے گا <تصفح> <تصفح> اچھا اب ہے ایک اور مسئلہ نا اور حق اور قاتل کی موجودگی کی ریلائزیشن کا مسئلہ اور اس کے نام جبریہ کفار ہیں ابھی تو ہم جبریہ شیطان کی بات کر رہے تھے اب ہم جبریہ کفار کی بات کر رہے ہیں کیسے ریلائز کیا جائے اب دیں سورہ یاسین کی آیات آئیں گی کو جو آپ کے سامنے میں, میں ڈسکس کروں گا تھوڑی دیر بعد اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے اچھی طرح جو ہے وہ اپنے موقف کو جو ہے یہ ظالم بیان کر رہے ہیں اور اس کے اندر کتنا زہر ہے سورہ یاسین کے اندر جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کو کھلائیں جن کو اللہ تعالی نے بھوکا رکھا کتنی زبردست گستاقی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے بندوں کو بھوکا رکھا آپ جا کر کمپین چلا کر ان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں یہ تو آپ اللہ کی مشیت کے اندر اللہ کے سسٹم کے اندر بداخنت کر رہے ہیں آ. اسی طرح اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے بھائی اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک کر رہے ہیں نا تو سورہ یاسین اگر آپ کو یاد ہے تو ویژا قیل الم انزا اللہ کال الزین کفرو لذین امن ام اللہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا یہ چیز ہے اسی طرح شرک کی بات بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ اسلام دع دعوت دے رہے ہیں رویے پہ آ جاؤ نہیں جناب اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے اگر اللہ کو پسند نہیں ہوتی یہ بات تو ہم کبھی شرک نہ کرتے گویا کارخانہ قدرت میں انسان کی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے جبکہ اسلام خلافت کی ذمہ داری انسان کو دے رہا ہے اسلام یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرمائیں گے اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا آ, میں کپڑوں کے بغیر تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے اس طرح کی باتیں بندہ حیران پریشان ہوگا کہ اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں تو میرا فلاح بندہ بھوکا تھا اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا تو ایک سسٹم جو ہے وہ بالکل اسٹیٹس کو کا سسٹم ہے اور اس اسٹیٹس کو کے سسٹم کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے ایک, سسٹ... ایک جو ہے وہ میتھوڈولوجی ایک سوچ کا زاویہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ قدرت آزمائش کے لیے بنا ہے ہم سب ایک دوسرے کی آزمائش ہیں کوئی مدد کا مستحق, جو ہے مستحق ہے تو کوئی مدد دینے کی پوزیشن میں دونوں اپنے اپنے محاذ پر جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ اپنے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں تو اب جو مسئلہ ہے وہ اگلا جو مسئلہ ہے کول کی شناخت کے اندر وہ ہے مغلوب حق مغلوب حق غالب حق نہیں مغلوب حق بیچارہ حق جو ہے وہ جیلوں کے اندر پڑا ہوا ہے بیچارہ حق جو ہے وہ پریشان حال بیٹھا ہوا ہے تو مغلوب حق کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے نزدیک فارمولا ٹھیک بس یہی یہ ہے حق اگر ہے تو وہ ہمیشہ غالب ہی رہے گا حق جالحق و ضحق الباطل ان الباطل حقان ضحوقہ کی بالکل غلط تعبیر لوگوں کے نزدیک حق ہمیشہ غالب رہنے کے لیے بادشاہ کا لطیفہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کے دربار میں ایک کیس آیا دو سلامت کے سامنے دوسرے مدعی کو مار مار کے برکس نکال دیا وزیر پریشان بادشاہ غور و فکر سے دیکھ رہا ہے کہ پٹائی ہو رہی ہے ایک مدئی کی دوسرے مدعی کے ہاتھوں بادشاہ نے جب پٹائی اس کی پوری طور پر ہو گئی تو بادشاہ نے مارنے والے کو میں فیصلہ دے دیا لوگوں نے وجہ پوچھی کیا آپ نے اس مدعے کی آپ میں کیوں فیصلہ دی جو پٹائی کر رہا تھا اور جو پٹ رہا تھا اس کے حق میں بات نہیں کی بادشاہ نے حق ہمیشہ غالب رہتا ہے فارمولا یہی ہے اس فارمولے کے تحت اس تعریف کے تحت حضرت نور علیہ السلام اور ناجانے جانے کتنے انبیاء کیا کہلائیں گے لوگ جو ہے وہ اصل میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلتا سکہ کیا ہے کون جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے کون جو ہے وہ اقتدار کی مستد پر بیٹھا ہوا ہے اسی طرح اس پر جو ہے وہ سرسریت اور بہت سب نفسیات پر جو ہے شاہواز فاروق کے سامنے ایک مضمون لکھا تھا کیا ہر غالب مومن نے یہ مضمون پڑھنے کے لائق ہے ایک اور مسئلہ جو حق و باطل کے اندر جو ہے وہ پیچیدگی پیش آتی شناخت کے اندر کہ انسان جو ہے وہ ایک تو یہ ہے نا کہ حق اور باطل ایک آدمی باطل کام کر رہا ہے اور ایک حق کام کر رہا ہے تو لیکن ایک مسئلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ چھوٹی نیکی اس وقت کی جا رہی ہے جب بڑی نیکی کی ضرورت ہو چھوٹی نیکی اس وقت کی جا رہی ہے بڑی نیکی کی ضرورت ہو مثلا ٹی ٹوینٹی ہے اس میں بیس رن جو ہے وہ مرتبہ رن ریٹ ہے اور آپ کے بیٹسمین جو ہے وہ چھ رن کے حساب سے کھیل رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے آپ یہی کہیں گے کہ دشمن کہے گا کہ یہ کھلاڑی پچ پر رہے ہیں بہت اچھے ہیں آپ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ بھائی یہ چھ رن کا موقع نہیں ہے بیس رن کا موقع ہے تم کر کیا رہے ہو وہ بولے چھ رن تو کر رہے ہیں نا بھائی ہدف کتنا بڑھ رہے ہیں آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ حدف کی طرف بڑھنا نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک ہار کی طرف بڑھنا ہے پرانے کی میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا توبہ کے اندر کہ کی کیا تم نے حاجی کو پانی پلانے مسجد حرام کی مجاوری کرنے اور فلاں فلاں کو اس کے کی قریب کیا گیا برابر کر دیا گیا کہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں مفہوم جو ہے پرانے آیت کا تو سرفراز بزمی بزم فلاحی کا ایک شعر ہے یا دو اشعار ہیں جو حق سے کرے دور وہ تدبیر بھی فتنہ اولاد بھی اجداد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ تو اصل بات یہ کہ نعرہ تکبیر کے نام پر آپ کو بیوقف بنایا سکتا ہے اور حق سے دور کیا سکتا ہے تو بہت بڑا ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت جب آپ کو بڑی نیکی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے لوگ چھوٹیاں نیکیاں چھوٹی نیکیاں کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی روح کو تمانیت پہنچا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کچھ تو کیا نا پھر ایک اور چیلنج یہ ہے کہ باطل کی زبان پر آنے والا حق باطل جو ہے وہ پیورلی باطل فارم میں نہیں آتا باطل ہمیشہ جو ہے امپیورٹی کے ساتھ سامنے آتا ہے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کچھ باتیں تو اس کی صحیح ہیں یہ باتیں تو بالکل صحیح ہیں اس نے کہیں वो जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी एक समझे कहानी के अंदर बयान किया है like oh, तो अब ये देखें डीवेल जो है ना वो बाद दफा शैतान ये जो बातिल है ये कुरान को साइट करेगा اور اگر وہ دنیا عیسائیوں کی ہے تو وہ بائبل کو سائٹ کرے گا اپنے مقاصد کے لئے یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک باہر سے تو ایک ایپل ہے جو بڑا صحیح اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر سے بالکل جو ہے وہ گلا سڑا ہے۔ قرانِ کریم میں جو ہے اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ قرانِ کریم میں اللہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ والله يعلم انک لرسوله والله يشهد اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقین اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اللہ کے اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹتے ہیں جملے بلکل سٹریٹ فورورڈ صحیح ہیں لیکن وہ زبانے جو ہیں وہ اصل میں دل سے تسلیم نہیں کرتی تو اللہ نے اس کو جھوٹا قرار دیا اسی طرح ایک اور مصدر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ کام اچھے اور برے عمال کو مکس کر کے جو ہے وہ قوم کے سامنے ہماری نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے مطلب سپر ہیروز جو ہے نوجوان نسل کے ہیروز ہیں مارویل کے ہوں ڈزنی ورلڈ کے ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں کے سپر ہیروز ہیں وہ باطل کے خلاف ڈارک پلاٹ ہوتا ہے ڈارک پلاٹ کے اندر وہ جو ہے وہ ایویل کے خلاف لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نئی نسل دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی ہیروز ہیں ہمارے سپر ہیرو جو کے خلاف جو ہے وہ آہنی کھلاڑی آئرانی کھلاڑی ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ مکس کس طرح کی ہے تہذیب کس طرح اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ نئی نسل کے اندر ڈالتی ہے لیکن یہی سپر ہیروز شراب پیتے ہوئے یہی سپر ہیروز عورتوں کے ساتھ ساتھ ہی ساری مغربی تہذیب کی غلادتوں کے ساتھ نظر آئیں گے آپ کو نوجوان نسلوں کے لیے وہ نمونہ تو کیا ہوگا کہ ایبل کے خلاف لڑیں گے ان کو وہ شراب اور شباب ہی مل جاتا ہے اس کے اندر سے نا بڑے ہو کر برائی سے ٹکرانا تو نصیب نہیں ہوتا لیکن خراب چیزیں ضرور حاصل کر لیتے ہیں تو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ جھوٹ اور سچ کی مکسنگ ہوتی ہے اس کو میں نے کہا تھا ڈیول کینسر جھوٹ اور سچ کی مکسنگ یہ سب سے خطرناک بار ہوتا ہے جو دشمن کا ہوتا ہے باطل کا ہوتا ہے اسی ویسے یہ, یہ پروگرام ہے. Uh, uh, ہے وہ مکمل جھوٹ ہوتا ہے بعض بعد آدھا سچ کہہ کر بندہ جو ہے نا وہ اتنی بڑی کاروائی کر جاتا ہے جو ایک مکمل جھوٹ بولنے والا بھی نہیں کر سکتا باطل کے حق کے نام پر فرمانا بھائی باطل حق کا نام استعمال کرتا ہے باطل کے پاس اقتدار بھی ہوتا ہے باطل کے پاس ہر ایک زبان بند کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور حق کے لیے جب سب زبانیں بند ہو جاتی ہے تو باطل سمجھتا ہے کہ وہ حق ہے کیونکہ اب کوئی بولنے والے ہی نہیں ہے آئی ایم نیور رانگ جسٹ ڈفرنٹ لیول آف رائٹ بس یہی معاملہ ہے کہ یہ میرا کوئی لیول ہے کوئی رائٹ right کا رونگ تو ہو ہی نہیں سکتا میں باتل کے لیے بڑا دھوکا ہوتا ہے تو یہ پورا سینیری ہے بہت بڑا چیلنج ہے حقو باطل کی شناخت کے لیے کھڑے ہونے کے حوالے سے اس معاملے میں جو ہے نا المی ہوتا ہے کہ خاموشی جو ہے نا اچھے لوگوں کی خاموشی یہ بہت بڑی پرابلمٹک جو ہے وہ انسر بن کر سامنے آتا ہے دا مائکل لوتر مارٹن لوتر کنگ جور نے کہا تھا کہ دا الٹیمیٹری از ناٹ داپریشن and the cruelty by the bad people, but the silence over ڈیٹ by the good people. جو سب ہوتے ہیں نا ان کی راہذنی پرابلم نہیں ہوتی ہے راہبر کی راہبری کا سوال ہوتا ہے وہ افراد جو کہ اپنے آپ کو نیکی کالم بردار سمجھتے ہیں وہ اس موقع پر کیا کر رہے ہیں ان کی خاموشی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے چاہے wrong از رانگ ایون اف ایوری ون از ڈوئنگ right رائٹ از رائٹ ایون اف نو ون دوسرا بڑا مسئلہ جو ہمیں معاشرے کے اندر سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ جہالت یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے اب ہماری قوم کی صورت حال ہے کہ وہ جاہل رہنا چاہتی ہے ہمیں کیوں بتایا اب ہم پر حجت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ, یہ بتایا تو تھا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے تو وہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے لوگ جاہل رہنا چاہتے ہیں اپنے باز, باز محسوس کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے وہ سارے عذاب بھگت سکتے ہیں لیکن حق کے غلبے کے لیے کوئی مصیبت نہیں مول سکتے اچھا پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے ایونٹس برپا کرتا ہے جہاں حق اور باتل کے درمیان تمیز پیدا ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جو حقیقت میں اہل حق ہے جو حق کے لیے کھڑا ہے صرف باتیں باتیں نہیں ہیں دودھ پینے والا مردوں اور خون دینے والے مردوں کے درمیان فرق واقع واضح ہو جاتا ہے مثلاً حص علیہ السلام کا جو دن تھا یوم الزینا جس دن جو ہے فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت السلام میدان موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس دن بتا دیا کہ کیا اور فرعون کے جادوگروں نے جو اسٹینڈ لیا ہے ان کے ایمان کو جب بھی پڑھتے ہم ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ فرعون کے مقابلے وہ کیسے کھڑے ہوئے فرعون نے کہا کہ یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا ہاتھ کاٹ دوں گا یہ سلیب پہ چڑھا دوں گا تو لا دیر لا دائر ان قلب کیا جملے ہیں ان کے اور پھر ربنا علیہ وہ جو بات ہے کہ اللہ پر دے یہ دن اس کے اندر پوری دنیا نے یوں سمجھیں کہ اس دمانے کے اندر تو یہ ٹی وی سے براہ راست نہیں دکھایا جاتا تھا وہ جو پورا اسٹیڈیم ہوگا وہ جو پورا گراؤنڈ ہوگا اس کے اندر یہ سب کچھ دیکھ لیا صاحب واضح ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے اور یوم الفرقان کیونکہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حق غالب رہنا ہے تو یوم سینبو صلی السلام غالب ہوئے یوم الفرقان کے اندر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گار کو شکست ہوئی الفرقان بعض ایونٹس ایسے ہوتے ہیں تاریخ کے لیکن ایونٹس کو بنانے کے لیے خواہیں جگڑ چاہیے نا جانے کتنی نسلیں کٹ جاتی ہیں تب جا کر یہ الفرقان کا ایونٹ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے مگر یہ بات یاد رکھنی تھی کہ ہارے بھی تو بازی مات نہیں ہارے بھی تو بازی مات نہیں اس راستے کے اندر جو ہے وہ سلطان ٹیپو کی جو وصیت ہے اس کے انہوں نے یہی کہا تھا کہ باطل پسند ہے حق لا شریک ہے میں آنے حق و باطل نہ کر قبول باطل تو اب یہ ہندو جو ہے نا وہ ایک بات کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں کہ ہم سے ہندوستان میں رہتے ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی اگر وہ ہم اسٹریٹجک مسٹیک نہیں کرتے تو آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں اسی بہتر پوزیشن میں جس میں ہم آج ہیں وہ کیا اسٹریٹجک بلینڈر ہوا ہم سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بہت سارے بتوں میں صرف ایک بت کا اضافہ کرنا تھا اور وہ تو محمد وسلم کا بت وہ بھی آ جاتے اور ہم جو ہے مسلم پاپولیشن کو تو باطل کا جو معاملہ ہے وہی پسند ہے حق لا شریک ہے شیر کا میانہ حق و باطل نہ کر قبول اس راستے کے اندر اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ کو گردن آتی جو ہے آپ سے چھین لی جائے گی اور جو ہے وہ سلطان ٹیپو کی وسیعت کہ ٹھیک ہے شیر کی ایک زندگی جو ہے وہ کیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے سو سال زندگی سے بہتر ہے تو اہل حق کی کامیابی مولانا نے فرمایا اہل حق کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ سسٹین کر جائیں وہ حق پر قائم رہے کیونکہ مستقل شکست ہوتی رہیں گی تو پھر وہ سوچیں گے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کوئی بریک تھرو ملے اور ان راستوں میں وہ راستہ بھی ہو جائے جو کہ جو ہے وہ باطل کی کچھ کمپرومائز پر مشتمل ہو مولانا فرمایا کہ حق پرستوں کا امتحان اس میں کہ وہ حق کو غالب کرنے کے لیے کہاں تک جان لڑاتے ہیں عام انسانوں کا امتحان اس میں کہ وہ حق کے علم برداروں کا ساتھ دیتے ہیں باطل کے علم برداروں کا اور باطل پرستوں کا امتان اس میں کہ وہ حق سے منہ مو موڑ کر باطل کی حمایت میں کتنی ہڈ ڈرمی دکھاتے ہیں اور حق کی مخالفت میں آخر کار حباثت کی کس حد تک پہنچتے ہیں یہ ایک کھلا مقابلہ ہے جس میں اگر حق اور راستے کے لیے صحیح کرنے والے پٹ رہے ہوں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ حق ناکام ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ اپنے دین کی مغلوبی کو دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ حق کے لیے کام کرنے والے اللہ کے امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر پا رہے ہیں ان پر ظلم کرنے والے اپنی آپ پر آکبت زیادہ خراب کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ سب لوگ اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں جو اس مقابلے کے دوران میں محس تماشائی بن کر رہے ہوں یا جنہوں نے حق کا ساتھ دینے میں اسے پہلو تہی کیا ہو یا جنہوں نے باطل کا کو غالب دے کر اس کا ساتھ دیا ہو یہ خیال کرنا صحیح نہیں کہ جو لوگ مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں وہ اس امتحان سے مستستہ ہیں یا محض مسلمان کہلایا جانا ہی اس امتحان میں ان کی کامیابی کا ضامن ہے یہ مسلمان قوموں اور آبادیوں میں دین سے کا فروغ پانا اور کسی فاسقانہ نظام کا غالب رہنا کوئی عجیب مماعل جو حل نہ ہو سکے اور ذہنی الجھن کا موجب ہو خدا کی اس کھلی امتحان کا ہمیں کافر مومن منافق آسی اور متی سبھی اپنا ہمیشہ اپنا امتحان دیتے رہے اور آج بھی دے رہے ہیں اس میں فیصلہ کن چیز کوئی زبانی دوا نہیں بلکہ اپنی کردار ہے اور اس کا نتیجہ بھی مردم شماری کے رجسٹر دے کر نہیں بلکہ ہر شخص کا ہر گروہ کا اور ہر قوم کا کارروائی ہاتھ دے کر ہی ہوگا تو مولانا نے صاف صاف بتا دیا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ کتنی پرفارمنس دے رہے ہیں یہ پرفارمنس میں اگر شکست کو شکست ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے پرفارمنس امپروو کی نا آپ کے مارکس میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالی کیا بادشاہ ننگائی آپ کو پتا ہے کہ کنگ از نیکڈ یہ کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے بادشاہ میں سمجھتا ہے کہ مندوں کو اس کے کپڑے نظر آتے ہیں. امام ابن قیم رحم اللہ نے فرمایا کہ جو حق وہ ہوتا ہے کبھی مخلوق کی نظروں میں اپنے ردع کی پرواہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے ببانگ دہل کہتا ہے کہ یہ بادشاہ ننگا ہے یہ ظلم ہے یہ جو کام ہے جس کو تم لوگ حق کہہ رہے ہو یہ باطل ہے پرانے کی واحد اور فرماتا ہے کہ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں اگر تم ان کا کہاں مان لو گے تو تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے قرآن ہماری اس مسئلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے اہل کتاب کو نصیحت کی جا رہی ہے یا بل باتل بتک تم اون الحق کا ون اہل کتاب یہ کیا معاملہ ہے تم حق و باطل کے ساتھ کیوں گڑ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کچھ چھپاتے ہو تو حق و بادل کی تمیز کی صلاحیت کیسے ہم نے آغاز بات کی تھی دعا سے بات شروع کی تھی قرآن حکیم جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا لکم فرقان تخوہ کی روش اختیار کرو گے تو تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کرے گا اور تمہیں مقبرس سے نوازے گا اللہ فضل عظیم کا مالک ہے, پری کیا ہے؟ حق و باطل کی تمیز کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی فرقان کیسے بنے گی چیز ان ترطق اللہ اللہ کا تخوہ اور تقوی میں پیشنی نشے سے پوری تفصیلن گفتور کر چکا ہوں مار روم نے فرمایا تھا کہ اقل کب جائے صحیح رخ پر دیکھنے لگ جاتی ہے کب یہ سیشویشن پیدا ہوتی ہے چونکہ تقوی بس دو دست ہوا دو دست ہوا حق کو شاید ہر دو دست عقل راہ تقوی جب آتا ہے تو اس نے خواہشات کے دونوں ہاتھ باندھیے دو دست ہیں ہوا کے دو دست ہیں خواہشات کے تقویٰ کیا کرتا ہے بس کر دیتا ہے ان کو جو ہے باندھ دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے حق خوشا حق کھول دیتا ہے عقل کے دو ہاتھ تو قرآن میں یہی تو ہے رمضان فرقان اور قرآن اور فرقان کا اہم تعلق ہے شارو رمضان الزیح ضلع فیر قرآن خدا من ول والفرقان رمضان وہ مہین جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے اگر تخوہ پیدا ہو جائے اگر علم حاصل ہو جائے تو علم کا ممبا کہاں ہے حق اور باطل کی تفریق کہاں سے پتہ چلے گی قرآن سے اللہ فضل عظیم کا مالک ہے لیکن اللہ نے حکمتوں کا مختلف لیول رکھا ہے مختلف لیولز ہیں حکمت کے نا اب جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے ہیں دونوں جو ہے کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں باپ بیٹے داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں اور جو ہے وہ کورٹ کے اندر کیس آیا ہوا ہے ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھیں اس نے داود علیہ السلام کے ہاں کیس کر دیا استخاصا کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی جس کی بکریاں جو ہے وہ رات کو گھسی تھیں اور جس کی بکریوں نے ان کی فصل کھائی ہے یہ ساری کی ساری بکریاں جو ہے وہ اس فرد کو دے دی جائیں سزا کے طور پر اور اس کے کمپنسیشن کے طور پر حدؤد علیہ السلام نے یہ جسٹس کیا حض سلمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے عمر میں کم تھے حض سلمان علیہ السلام نے اختلاف کیا اور یہ رائے دی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک کہ بکری والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے تو با... اب بکری والے کی ذمہ داری یہ کہ وہ اب اس آ... زمین پر جس پر سے جو ہے اس کی ہاروج کو تباہ کیا گیا ہے اس کو دوبارہ تیار کرے اس میں پھر فصل اگائے یہاں تک فصل اگ جائے تو اس کو دوبارہ حوالے کر دے اور بکریوں کو اپنی واپس لے لے اور اس عرضے میں بکریاں وہ انجوائے کرے جس کو نقصان ہوئے تو قرآن اس پورے کیس کو جب بیان کرتا ہے تو اس کے بعد فرماتا ہے کہ دونوں صحیح لیکن صحیح فیصلہ تھا وہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا تھا تو اچھی ججمنٹ ہاپو کے درمیان جو تفریق کرنی ہے پہچان کرنی ہے شناخت کرنی ہے اس کے لیے مطلوبہ معلومات بھی چاہیے اور غیر معمولی حکمت بھی چاہیے فرد کے اندر یہ بات چیز تخوا پیدا کرتی ہے اور جو ہے وہ غور فکر پیدا کرتا ہے ایک اور فیصلہ جو سلمان علیہ السلام کی حکمت کے والے سے مشہور ہے کہ, کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو عورتیں تھیں ان کا ایک ایک بچہ تھا بھیڑیا آیا اور ایک بچہ اٹھا کر لے گیا اب دونوں آپس میں جگڑنے لگی ایک نے کہا کہ تیرہ بچہ لے گیا اور دوسری نے کہا نہیں تیرہ بچہ لے گیا آخر دونوں فیصلے داود علیہ السلام کے پاس ہی انہیں بچہ بڑی عمر والی کو دلا دیا اب داؤد علیہ السلام نے پھر اور فکر کیا اور اپنی نتیجے فکر کے نتیجے اس نتیجے پہنچے کہ بڑی عمر والی جو ہے وہ اس بات کی مستعق ہے کہ بچہ اسے ملے پھر یہ دونوں عورتیں دوبارہ فیصلے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور اپنا اپنا دعویٰ پیش کیا حضرت سلیمان علیہ السلام صرف گیارہ برس کے تھے انہوں نے حکم دیا کہ ایک کلاڑی میں اس بچے کو آدھا ادا کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں ایک کلاڑی لاؤ بچے کو آدھا ادا کر دوں گا آدھا تمہیں آدھا اس طرح انصاف ہو جائے گا یہ سن کر کم عمر والی عورت بولی اللہ آپ پر اہم کریے ایسا نہ کیجیے یہ بچہ اس بڑی عمر والی کا ہی ہے تو یہ بات سن کر سلمان علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ بچہ کس کا ہے انہوں نے بچہ چھوٹی عمر والی کو دے دیا کیونکہ وہ جو ماں تھی کہ میرا بچہ دوستوں میں دوست نے کہا بڑی کوئی چلا جائے کوئی بات ہی زندہ تو رہے گا اور سلمان علیہ السلام نے ماں کی مامتا کو دیکھ کر کا یہی اصل ماں ہے تو بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اخلاص ہوتا ہے بعض دفعہ لیکن جو کیپیسٹی ہوتی ہے ڈیسیژ میکنگ کی انٹلیکٹ جو زیادہ ہوتا ہے سلمان علیہ السلام کو حکمت بہت دی گئی تھی تو یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہم نے جو حق و باطل کی پہچان کا چیلنج بیان کیا ہم نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں ہم نے کہا کہ تخمہ جو ہے وہ ضروری ہے ہم نے کہا کہ قرآن کے ذریعے علم اور حکمت کا حصول یہ وہ ساری چیزیں جس کے نتیجے ہم کم از کم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ حق و باطل کی پہچان لیکن پھر یہ فیلڈ کے اندر مستقل جب کیسز آتے رہیں گے تو وہ فیلڈ کے اندر کیسز کے اندر جو ہے وہ ہماری رانگ ججمنٹ ہمارے غلط ججمنٹ اور اس کے بعد اس کی جو سمجھیں کہ بعد میں ہمارے اس بات کا اطراک کہ ہم نے غلط فیصلے کیے اس کے نظر جو لرننگ ہوگی وہ بتاتے خود مستقبل میں اس بات کا پیش خیمہ ہوگی کہ ہم حق و باطل کی صحیح پہچان کر سکیں تام فیلڈ کے اندر ہر وقت رہنا ہے حق و باطل کی کشمکش میں ہر وقت رہنا ہے حق اور باطل کی پہچان حق کے لیے کھڑے ہونے میں پہلا قدم ہے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ہو پھر ہم حق کے لیے خرشہ کے عیسائی جب قرآن سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روای ہوتے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ حق ہے ان عیسائیوں نے اسلام بھی قبول کیا اور رسول اللہ وسلم کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے شادت حق کا فریضہ انجام دینے کے لیے حق کو پہچان کر اہل حق کو پہچانا چاہیے پہلے حق کو پہچانے اور اس حق کے ذریعے کون اس حق پہ عمل کر رہا ہے اہل حق کو پہچانے اگر اہل حق مل جائیں تو ان کے ساتھ مل کر حق کا فریضہ انجام دیا جائے نہ ملیں تو خود کھڑے ہونے کی تیاری کی جائے بہرحال اس راستے میں قطمان حق حق کو چھوانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے حق کے لیے کلم، کلمہ بلند کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے اور ایسے بندے کی قدردانی انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی میں یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں شکریہ واخیر دعوانا الحمدللہ رب العالمین